آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وہ لاٹری کے پیسوں سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں جس کا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی پتا نہیں لاٹری کہاں سے ان کو ملی ہے لاٹری کے بارے میں تمہارا سخت اختلافات ہیں کچھ ہو لانا نے یہ اجازت دی کہ کفار کے ملک سے اگر ملے تو اس کو لے لیں جس میں اپنا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو اور مسلمان میں لاٹری خریدنا رکھنا دینا لینا سب ناجائز ہے تو اگر غیر مسلموں کے ملک سے ملے بہرحال بچنا تو چاہیے وہاں بھی لیکن بہرحال کچھ علماء نے یہ فتح دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ملک سے جو لیٹری ملتی ہے اس کو لینا جائز ہے